بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ جون سبق نمبر تیرہ اب آگے سمجھیے گا مبتدا جب بھی آئے گا نا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور خبر جو ہوگی کبھی اسم ہوتی ہے کبھی ظرف ہوتی ہے کبھی ظرف خبر بن رہا ہوگا اور کبھی فیل بھی جو ہے وہ بھی کیا بن رہا ہوگا خبر بن رہا ہوگا فیل پورا یعنی وہ جملہ بنتا ہے اب جتنی بھی مثالیں ہم نے جو پڑھی ہیں جو پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا مبتدا ہمیشہ اسم ہوگا اور خبر جو ہے وہ فیل بھی آ سکتی ہے اور ظرف بھی ہو سکتا ہے جیسے ضعید الف دار دیکھیں فد دار یہ ظرف ہے تو یہ خبر بن رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اس طرح ضعید جو ہے ظہابہ زید کیا تو اب جو ہے وہ یہ کیا ظاہبہ اس کے لیے فیل جو ہے اس کی خبر واقعہ ہو رہا ہے ضعید کے لیے تو کبھی جو ہے وہ فیل واقعہ ہوگا کبھی ظرف واقعہ ہوگا یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے اوپر اب اس کے اوپر کچھ اشکالات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا اشکالات کیا ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ جی متدع ہمیشہ اسم ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھر ہم کچھ بات کریں گے کہ اسم کی کتنی قسمیں کیا ہوتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق پھر نصیح فرمائیں وفدانحمد اللہ ربی